زندہ بال طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد اسلام کا پرچم ہر سو لہرائیں گے لہرائیں گے اسلام کا پرچم ہر سو لہرائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے طالبان زندہ باد طالبان زندہ آباد طالبان زندہ آباد طالبان زندہ آباد رحمان کا فرم ہے قریان کا قانون قریان کا قانون ہر عدل کا قرآن کا قانون اسلام کا پرچم ہر سو لہرائیں گے لہرائیں گے اسلام کا پرچم ہر لہرائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے طالبان زندہ آباد طالبان زندہ طالبان زندہ طالبان زندہ اسلام زندہباد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ, اسلام زندہ قرآن کی آواز ہے باطل کی تباہی باطل کی تباہی ہر حق کا نگہبان ہے قریان کا قانون اسلام کا پرچم ہر آئے لہر گے, گے اسلام کا رشم ہر سل آئے نگر گلی گلی نگر ہاں گلی ہاں گلی, گلی ہم آئے طالبان زندہ آباد طالبان زندہ آباد طالبان زندہ آباد طالبان زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ آباد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اللہ کی حدیں توڑ کے پاؤ گے ناحت پاؤ گے نا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 طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ہمت مجاہدین کی حفصہ نے بڑھائی جب حفسار نے بڑھائی ہر خون میں پیغام ہے قریان کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے لہرائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے طالبان زندہ آباد طالبان زندہ آباد طالبان زند آباد طالبان زندہ آباد اسلام زند آباد اسلام زندہ آباد اسلام زندہ بار, اسلام زندہ, زندہ, زندہ تقدیس خواتین کی اس نے ہی سکھائی اس نے ہی سکھائی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 طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد طالبان زندہ باد طالبان زندہ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 طالبان زندہ باد طالبان زندہ آباد طالبان زندہ باد طالبان زندہ آباد اسلام زندہ آباد اسلام زندہ بار, اسلام زندہ بار, اسلام زندہ باد پاکستان کا ارمان ہے قریان کا قانون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 زندہ آباد اسلام زندہ آباد اسلام زند آباد قرآن نے انسان کی تقدیریں جگہ دی تقدیریں جگہ دی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 زند آباد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام